راہل فاروق ناشی گفتا کو دور سے مت دکھا کہ یوں بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں پرسی سے طرز دلبری کیجئے کیا کہ بن کہے اس کے ہر ایک اشارے سے نکلے ہے یہ ادا کے یوں رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے آئے وہ یا خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں غیر سے رات کیا بنی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 گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں